کہ میں اس طور مبارکہ کا حق ادا کر سکا ہوں اس لیے کہ مجھے تو یہ پورا قرآن نظر آتا ہے یہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب اور اس کا خلاصہ ہے جیسا کہ میں آغاز بحث کر چکا ہوں اب آج کی آخری بحث ہے اس میں نمبر ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ کا جو قول بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے سیرت کے بارے میں جب فرمائش کی گئی کہ ام المومنین ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے دونوں نے جوابند سوال کر لیا السم تقرول القرآن کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو لوگ حیران ہوئے کہ امول المومنین ہم نے تو سیرت کے لیے فرمائش کی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم سیرت النبی سیرت رسول کچھ سننا چاہتے ہیں تو اس پر فرمایا معلما امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاں نہ کھولو قل حضور کی سیرت قرآنی تو ہے تو سورت العصر ایک اعتبار سے خود حضور کی سیرت ہے ذرا غور کیجئے جیسے ہی وہ عمر آئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغار بعین سنتن یہ جو چالیس برس کی عمر ہوئی ہے قب بے با لہل خلا وقان یخلو بغار ہرا ل تحن اب غار ہرا کی تنہائیاں ہیں غور و فکر ہے یا تفکر و اعتبار غور و فکر اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش حقیقت کیا ہے میں کیا ہوں زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم کیوں ہے یہ زیادتیاں کیوں ہیں یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے کیوں ہے غور و او فکر سوچ بچار اور اس کا نتیجہ کیا نکلا بابا کا بولنگ فہدا اب یہ ہے جب وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ حقیقت کے جو ہے دروازے کھولے گئے علم حقیقت کا پردہ اٹھایا گیا حقائق روشن کیے گئے تو فرمایا آ الرسول بما انزل بیمان من لائی لئی ہی ولم ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے پہلا قدم الزین آ منو اب اس کے بعد عمل سالے تو یہاں ذرا میں سورہ بلد کے حوالے سے بعد میں ارض کروں گا ایک ترتیب تو یہاں ہے ایمان اور پھر عمل صالح اور پھر تباسب الحق اور پھر تباس صبر ان دونوں جوڑوں میں ایک اکسی ترتیب ہے جو سورہ بلد میں آئی ہے وہاں عمل کا ذکر پہلے ہے فلک کا حمل عقبہ وماگرا کمل اقبہ فق و رقبہ او اقام الفی یومنسی مصقبہ یتیم انزا مقربہ او مسکین انضا مطربہ سم مکان امن الزین امن یہاں <تصفح> ایمان کو موخر کیا گیا ہے سیرت و کردار کی وہ پختگی وہ اخلاق کا بنیادی سرمایہ بیسک ہیومن مارلس وہ خدمت خلق کا مادہ وہ ہمدردی کا مادہ یہ تو پہلے سے موجود ہے ب کمال موجود ہے بلکہ اسی کا کاکس خود حضرت ابو صدیق کی زندگی اور سیرت کے اندر موجود ہے ہمدردی رقط قلب لوگوں کے کام آنے کا لوگوں کے دکھ بانٹنے کی صلاحیت تو بلکہ اس کا جذبہ ب تماموں کمال موجود ہے۔ باقی اس میں پھر جو اعمال صالحہ ہے اور آئے ہیں اب ایمان کے بعد اب نماز عطا کی گئی ہے اور جو چیزیں دی گئی ہیں بھرپور طور پر وہ بھی ادا ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد جب حکم آ گیا ہے یا یو ہل مدسر عم فر وربر اب پوری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ تواسبلحق اور تواسب الصبر اور آپ نے کیا کیا ہے کاروبار تو تھا جو ہو گیا وہ چالیس برس کی عمر سے پہلے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا اب تو پوری زندگی ہر سانس وقت ہے تواسب الحق اور تواسب الصبر کے لیے دعوت و تبلیغ اس کے لیے پھر جو بھی باقی کے ساتھ پنجازم آئی پھر اس میں میدان جنگ میں بھی ہے دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں اس سے پہلے تین سال کا محاصرہ بھی ہے شیب بنی ہاشم کا اور آپ کو معلوم ہے کہ تائف کی سرزمین میں آپ پر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے تباہ سے بلحک دعوت تبلیغ الا قلمت اللہ خیر کی اشاعت اللہ کے راستے کی طرف بلانا شہادت الناس اس میں پھر جو بھی آئے ہر باد وسبر علا ماں سابق یہی گویا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند الفاظ میں آپ جاننا چاہے تو یہی تو ہے دوسری بات اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ایک تو سورہ ماں قبل اور ایک سورہ ماں بعد کے ساتھ یہ جو حضرات جو آخری حصہ تھا ہمارے مسلسل درس قرآن کا جب اختتامی دور تھا اس مقام پر جب ہم پہنچے تھے جو لوگ شریک رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں نے یہ یارز کیا تھا کہ اس مقام پر تین تین صورتوں کے گروپس ہیں ایک گروپ یہ ہے جس کے لیے مثال میں نے دی تھی جیسے انگوٹھی ہو یا جیسے ہار ہو ہار کے یہاں نیچے درمیان میں کوئی بڑا سا ہیرا لٹکا ہوا ہے یا انگوٹھی ہے اس کا نگینہ بہت قیمتی ہے بہت خوبصورت ہے اور دونوں طرف ظاہر بات ہے انگوٹھی کے وہ دونوں بازو جائیں گے ہار کے بھی دونوں بازو ہیں ان میں موتی ہے لیکن یہ کہ وہ اصل ہیرا جو ہے وہ یہاں نیچے ٹگا ہوا ہے بالکل اسی طرح سورت العصر ایک نگینے کے مانند ہے اور دونوں طرف الحکمت مقابر اب دیکھیے والعصر چونکانے کے لیے جگانے کے لیے ہوش میں آؤ نیند کے ماتو جاگو تیزی سے گزر رہا ہے یہ وقت پکڑو اسے ٹائم دی ٹائم بائی دی فور لاک پکڑو اسے اسی میں بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے اس اعتبار سے اب اس سے پہلی صورت الحاق تمہیں غافل کیے رکھتی ہے غفلت یہ چونکنے کا بالکل ضد عکس اس کا اینٹونیم الحاق متقاثر و حتر تب جو میں نے ابتدا میں ارض کیا تھا نیک کامیابی کے معیارات اگر یہ معیار سامنے نہیں ہے اللہ عامن و حب الصلحت و تباس و بلحت و تو پھر آدمی کیا کرے گا ساری توانائیاں ساری اوتیں ساری صلاحیتیں ساری ذہانت ساری فتحت صرف ہوگی کس میں اتا زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ دولت زیادہ جائیداد ان چیزوں کے حصول میں انسان لگا رہتا ہے زندگی بتا دیتا ہے غافل رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جائے اللہ کو متقاصر و حتر تب المقابر کللہ سو فتح لمون سم کلّ سو فتح لمون کلہ لالمون علم ال یقین ل ترامل جہیم سم لمحا عائن ال یقین سم لتس اس میں ابری جب انسان اس محتاط کی طلب میں لگتا ہے ایک حد تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص محتاط کا طالب تو ہے لیکن کوئی نہ کوئی مورل پرنسپلز ہیں کوئی سچ اور جھوٹ کا امتیاز کر رہا ہے حق و باطل میں فرق کر رہا ہے جائز نایزائز کا فرق کر رہا ہے ایک وہ پھر سرحد آ جاتی ہے اور زیادہ دور نہیں ہوتی جبکہ تمام اخلاقی اقدار سے انسان تہی دست ہو جاتا ہے اب بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی ہو اخلاق کی بلندی سرے سے ختم کوئی تصور ریگی کا ہے ہی نہیں پستی کی طرف انسان اس درتے گرتا ہے کہ اس کی پستی کی علامت بحل ال مزہ تل دو مزہ الزی جما مالم وا دادا یا سب یہ نقشہ ہے در حقیقت اس اخلاقی پستی کا کہ اگر انسان اس راستے پر نہیں چل رہا ہے الزین عامن عب الصحاط وتواس ابلحق وتواس وبی صبر تو غفلت کا اس کے اوپر غلبہ ہوگا تقاصر ہی اس کی زندگی کے اندر ساری اس کی بھاگ دوڑ کا اصل ہدف بن جائے اور اس کی اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہوگا وین اللہ کل ہو مزہ تلو مزا اللہ جما معلم وقصب و لہ اخلادا اور یہاں اس کو ملکت انتہا تک پہنچا دیا گیا اس کا انجام کیا ہوگا بلکہ ختمہ آئے گی کل مزن فل ہوتما وما اگر کمل نار اللہ محا اللہ تب طل و فدا ان سدا فی ان محمد یہ دونوں صورتیں سورہ تقاصر سورہ ہو یہ بہت ایک دوسرے سے مشابے ہیں مضامین میں ایک دوسرے سے بہت مربوط اور ان دونوں کے درمیان یا تو ہار کے اس ہیرے سے جو نیچے لٹک رہا ہے یا یہ کہ اس انگوٹھی کے نگینے سے تشبیح دیجیے ان دونوں کے مابین یہ سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کے کچھ اور بھی دوسری صورتوں کے ساتھ بھی کچھ ان کی مناسبت جو ہے وہ تو میں بلکہ آج جب سوچ رہا تھا اب وقت نہیں ہے اور آج بار ہمیں بات ختم کر دینی ہے وہ یہ ہے کہ صورت الدہر سے بعض صورتیں ایسی آتی ہیں آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں جن میں الانسان جن سے انسان لور انسان کا تذکرہ ہے الطاحل السان ہین دہرلم یقن شیم مذکورہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے کس لیے آزمائش کے لیے اننا خلق نل انسان امن نطفت نم شاجن نب تلی ہے او سمی ام بسیا آگے چلیے سورہ انفتار ہے یا یوہل انسان نا غر کب رب قریب ذرا آگے چلیے سورہ انشکاق ہے یا یوہل انسان ان کا کا دہوں رب کا کدھن فم آگے چلیے سورہ بلد ہے انا خلق آگے چلیے نقد خلق ال انسان افیع ان تمام صورتوں میں یوں سمجھئے کہ یہ الانسان انسان جن سے انسان نو انسان کے بعض مختلف پہلو ہے جو آئے خاص ترتیب کے ساتھ جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ان میں یوں سمجھئے کہ سورت العصر ان سب کا گویا کہ کلائمیکس ہے وہ آخری اس کا نقطہ ہے عروج قریب ترین اس سے ہے سورت التین ان دونوں صورتوں کا تقابل بہت ضروری ہے اس کو ذہن میں رکھیے دونوں کا مضمون ایک ہے لیکن ایک میں انذار کا انداز ہے ایک میں تبشیر کا انداز ہے ایک میں ترہیب کا انداز ہے ایک میں ترغیب کا انداز ہے مضمون ایک ہے. إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي إِلَّا قَتَوَاصَ قَتَوَاصَ یہ بلاسر ان ال انسان الفی حسن ازیناب واملحا قطب صاحب قطب صاحب یہ انذار کا انداز ہے اور لقت خلق نل فی احسن تقویم یہ انسان کی جوئی حوصلہ افزائی تبشیر بشا ابشرو بشارت حاصل کرو تمہیں ہم نے بڑی اعلی تخلیق پر پیدا کیا ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ پھر انسان پستی میں گر جاتا ہے لیکن ہمت کریں سم مردر نہ ہو اسافرین کے بعد ال الزینہ منوامل صحلحات فلاحم اجر المن تو یہ ہے گویا کہ تبشیر کا انداز اس پر جو میں نے ایک تحریر لکھی تھی سن چھیاسٹھ میں جب یہ میساق میں نے شروع ہی کیا ہے لاہور منتقل ہو کر سن پینسٹھ کے اواخر میں منتقل ہوا تھا اپنے اس مشن کے آغاز کے لیے اس کا فیصلہ لے کر سن چھیاسٹھ میں میساق میں نے پھر جاری کیا ہے جو بند ہو گیا تھا گورنر اصلاحی صاحب نے شروع کیا تھا لیکن طالبان دو سال سے بند تھا اس زمانے میں میں نے سورت العصر ہی پر ایک تحریر لکھی تھی اس میں اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان حضرت نو علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے ان کے مواعث میں ہے دو راستے یا دو دروازوں کا تصور پیش کیا ہے اس دروازے سے داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں اس لیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بالآخر آخر تنگی کو لے جانے والا ہے تم اس دروازے سے داخل ہو جو چھوٹا ہے تنگ ہے جس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں لیکن یہ کہ بل آخر وہ کشادگی تک پہنچا دے گا اب یہ نو انسانی کا اگر مشاہدہ کریں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ ہم دیکھ سکیں پوری نو انسانی کو ایک نگاہ میں بیک نگاہ تو انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو اسی رخ پر ہے اللہ کو متقاصر حتٰ غرت ملمقاد کل صوفت لمون سم کلّلہ صوفتح حقیر سی خواہشات ہیں دنیا ہی دنیا کی مطلوب ہے پھر اس دنیا کی طلب میں تکاثر اور محتاط کے حصول کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں کوئی قوانین نہیں کوئی اخلاقی ضوابط نہیں مائٹ از رائٹ جہاں داؤ لگ جائے لگا لو جہاں ہاتھ پڑ جائے ڈال لو یہ سارا قائدہ یہ ہے وہ راستہ جس پر چلنے والے بہت ہیں لیکن یہ راستہ بھی آخر تنگی کو لے گا فساد یا سرہو یہ راستہ وہ ہے جو تنگی کو لے جائے گا اس راستے سے داخل نہ ہو بظاہر کچھ آدھا ہے آسانی ہے اس میں کوئی اس میں اندیشے نہیں کوئی خطرات نہیں بہت سے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں پوری نو انسانی کی اکثریت اسی راستے پر رواں تما ہے لیکن بالآخر وہ خسران کی طرف لے جانے والا ہے وہ السر انسان الفیخ یوں سمجھئے سورت العصر کا ارتکاس جو ہے اس کی روشنی کا جیسے ٹارچ ہو اور آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے نمایاں کرنا چاہیں تو سورت العصر کی ٹارچ جو ہے وہ مرکوز ہے ان لوگوں پر عظیم اکثریت جو تباہی اور بربادی کی طرف مکٹ دوڑ رہے. لیکن ایک راستہ چھوٹا بھی ہے انہیں میں کچھ لوگ ہیں بلے سر نسل انسانی کے نو انسانی کے ان کے لیے گواہی میں بھی پیش کیے گئے تو چند افراد دیکھو ہمارے بندے نوح کو جو کبھی جبل تین پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ اثر انجام دے رہا تھا کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسا کا جو جبل زیتون پر اپنے واس کہہ رہا تھا تصور کرو ہمارے اس بندے موسا کا وہ تورے سینین پر جو کبھی ہم سے ہم کلام تھا اور ہمارے اس بندے کو دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضل بلد الامین کے اندر تکلیفیں جھیل رہا ہے سختیاں برداشت کر رہا ہے تواسب الحق کے لیے یہ گواہ ہے اس پر انا خلق السان افیاسن تقوی یہ ہے گویا کہ ارتکاز وہ چند لوگ جو مادود چند ہیں اس راستے سے جو تنگ ہے جس میں داخل ہونے والے بہت کم ہیں لیکن بالآخر یہ راستہ ہے جو فلاح کو لے جائے گا اس روشنی کا ارتقاج ہے سورت الدین سورت تین کا جو روشنی کا اتخاص ہے وہ اس راستے پر ہے تو گویا کہ سورت تین میں تبشیر کا پہلو دل جوئی حوصلہ افزائی کا پہلو ہے یا جسے ہم ترغیب کریں گے اور سورت العصر میں ترغیب ہے قاعدہ کلیہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ہے استثناء ہے لوگوں کا بچ جانا اور ان النظین عامن و عامل الصالحاط وطواس و بلحفت یہ چار کڑی شرطیں پوری کرنا آسان کام نہیں ہے گویا کہ کامیابی استثنائی شہ ہے ناکامی در حقیقت ہے یہ جو قاعدہ کل ہے تو یہ تقابل صورت تین کا سورت العصر کا اسی حوالے سے نوٹ کیجئے بڑا پیارا نقطہ ہے یہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل سالے دو ہی الفاظ آتے ہیں یہاں اور سختی کو نمایاں کیا گیا ہے یہ انذار کا پہلو ہے کہ اسی عمل کا جو مشکل تر پہلو ہے اسے اور نکال کر واضح کر دیا گیا کہ عمل صالح کو کہیں صرف اپنی انفرادی نیکی نہ سمجھ بیٹھنا کیونکہ تواصل حق بھی تو عمل ہی ہے صبر بھی تو ایک عمل ہی کا پہلو ہے تو گویا کہ اصلا تو وہ شامل ہے عمل صالح کے اندر دعوت تبلیغ اللہ تعالی کے دین کی نشر و اشاعت یہ بھی تو عمل صالح ہے لیکن اس عمل صالح کے اندر سے جو اس کے مشکل تر جو مزمرات ہیں جو اس کے نتائج ہیں ان کو نمایاں کیا گیا ہے جان لو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تباسبل حق اور تباسبل خبر بھی شامل نہ ہو یہ گویا کہ اس کے انظار کو اور نمایاں کرنے والی بات تاکہ بات پوری طریقے سے کان کھول کر سنا دیا جائے کہ فوج و فلاح کے اگر امیدوار بنتے ہو تو یہ چار شرائط ہیں اب وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کل میں نے عشا کے نماز میں اس لیے سورت البلد پڑھی تھی سورت البلد میں مقصد علحہ کیا ہے تین قصمے ہیں لاحق سم و بےحاد البلد تین آیات قصبوں پر مشتمل و ان کا ہلم البلد و والدم و ما لقد خلق نل انسان افیع قبط اس کی مشابعت ہو گئی ان نل لفی الفی خسر سے یہ میں کلرس کر چکا ہوں خسران انسانی کا اور انسان کی المیہ اور حزنیا کا یہ پہلا حصہ ہے لیکن یہ کہ آخر میں بالکل قرآن مجید میں یہ دو ہی صورتیں جس میں تواصو اس طرح آیا ہے تباسو بل صبر و یہاں پر صبر کی وسیعت پہلے لائی گئی ہے اور مرحمہ کی وسیعت بعد میں لائی گئی ہے جیسے کہ عمل سالے کا ذکر پہلے کیا گیا ایمان کا ذکر بعد میں آیا فکو رقبت او اتام انفی یو من مسربت ان یتیم انا مقربت او مسکین مرربت مِنَ منو ب تواسوبل صبر ب تواسوبل مرحمہ گویا کے صبر کو یہاں مقدم کیا گیا مرحمہ مرحمہ رحم ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانا ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنا ایک دوسرے کے مصائب جو ہیں ان میں ان کی مدد کرنا ان کی خدمت کرنا یہ مرحمہ یہ گویا کے تواسب بالحق لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا یہ اس کی جگہ پر آیا ان دونوں صورتوں کو بھی اگر جوڑیں گے تو ان کے مضامین کے اندر تقابل کریں گے تو بہت گہرا ربط ہے اب آخری بات اس کر رہا ہوں مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ نے صورت العصر میں باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے لفظ وتواسوں سے خلافت کا وجوہ میں تو یہ خاصی لمبی کوٹیشن لے کر آیا تھا لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے میں صرف دو تین جملے آخری سنا رہا ہوں اس سے معاملے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں پھر ادائے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب مڈ ففٹیز میں جب سورت العصر کی یہ تفسیر پڑھی تھی مولانا فراہی کی تو جو بھی اس کا نقش میرے قلب کے اوپر قائم ہوا تھا جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اپنے پہلے جو ابتدائی نشست تھی ہمارے اس سلسلہ درس کی تو وہ بات جو ہے آج تک الحمد کہ وہ بات وہ نقش قائم ہے وہ دھندلایا نہیں ان کے شاگرد رشید مولانا اسلائی صاحب نے بھی اسی زمانے میں چونکہ کتاب لکھی تھی جبکہ یہ مولانا فراہی کی یہ جو جی تفاصر فراہی ہیں ان میں زرحقیقت یہ تمام عربی زبان میں تھی جن کو مولانا اسلحی صاحب نے ترجمہ کر کے شائع کیا اردو میں ورنہ مولانا فراہی نے سب یہ عربی زبان میں لکھی مولانا اسلحی صاحب اسی زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے جو اب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے نام سے دنیا میں شائع ہوتی ہے موجود ہے اس میں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اس جماعت کی یہ بڑی آخری جو ان کی فصل ہے اس میں آخری کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کو سنا رہا ہوں اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا مسلمانوں کا جو اجتماعی فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبک دوش تھا اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارے کو قائم کریں خلافت کا ادارہ خلافت علاج النبوا کا ادارہ اسے قائم کرے یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیں اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے سپورٹ کیا گیا ہے اور وہ صرف اپنی ہی غلط کاروں کا ببال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا ببال بھی ان کے سر آئے گا تو گویا کہ یہ فکر فراہی اور میں نے اپنی کسی تحریر میں لکھا ہے مولانا اصلاحی جو مولانا فراہی کے شاگرد رشید تھے جب مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہوئے اشتراک عمل ہوا جماعت اسلامی میں اور اس طریقے سے وہ اب ابو الکلام اور ابوالا کی تحریکیت اور یہ ہی مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا جو نظم قرآن اور اسالیب قرآن کا خاص مکتب فکر ہے یہ دونوں جڑے ہیں ملے اس سے بڑی برکات ظہور میں آئی ہیں اور میں نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا تیران صادین دو نہایت عمدہ چیزوں کا جمع ہو جانا اور اس سے یہ دین کا تحریکی فکر جو ہے اس کا رشتہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اور گہرا قائم ہوا الحمدللہ کہ وہ فکر جو ان دونوں سوتوں کے جمع ہونے سے وجود میں آیا تھا اس کی صحت پر اس کی حقانیت پر مجھے آج بھی پورا انشراح صدر حاصل ہے اور اس پورے درس قرآن میں اس منتخب نصاب کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں در حقیقت یہی فکر ہے جس کے گوشے مختلف سطحوں پر اور مختلف درجے اور مدارج اور مراحل میں آپ کے سامنے آئیں گے اقول قول ہاضہ وصطفر اللہ علی ولکم ولی سا مسلمین